نحمی اللہ رب العالمین وآشہدو اللہ الہی لیلہ حدہو لا شریک اللہ وآشہدو ان محمدًا عبد ورسول صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتدہ بہدہی وصلہ بسنتہی علیہ ومید دین و بعد مکرم ومحترم ومعزد ناظرین ومشاہدین و وسامعین اور علماء کرام اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ مبارش فلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے اور آپ لوگ دین کا جو دوسرا مصدر ہے حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح بلغ المرام کی جو کا جو آخری باب ہے کتاب الجامے کے اندر جو اخلاق سے متعلق جو ابواب ہیں ان کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے ابھی جس باب کی شرح آپ کے سامنے ہو رہی ہے باب و ترحیم بم برے اخلاق سے ڈرانے کا باب اسے دوری اختیار کرنے کا باپ الحمد للہ ہمارے محترم شیخ ابو زی ضمیر حفظ اللہ جن کے ہم بہت ہی شاکر و ممنون ہیں کہ مسلسل لگاتار الحمد للہ ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہمارے سارے سیام عین و مشاہدین اور ہم خود اور ہمارے مطامین اور علماء سب ان سے الحمد فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ اقبام شیخ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے استفادے کی مزید توفیق دے حامی رب العالمین یہ جو باب چل رہا ہے یہ برے اخلاق کا باب ہے اور برے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام اخلاق سے ان تمام خصلتوں اور حادثوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا ضروری ہے یہ سر ہیں اور یہ برائی ہیں اور ایک مسلمان خیر کا طالب ہوتا ہے خیر کا حامی ہوتا ہے اور جو شر اور برائیاں ہیں ان تمام چیزوں سے دور رہنے والا اور ان چیزوں سے لوگوں کو دور کرانے والا ہوتا ہے اسی لیے یہ باب شروع کیا گیا اور خود حافظ بن حجر حضرت اللہ علیہ نے جہاں اس سے پہلے اخلاق کے پہ کچھ باتیں بیان کی ہیں اب برے اخلاق کا تذکرہ انہوں نے شروع کیا ہے کیونکہ دونوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اس میں ہمارے لیے جو منحج کی بات ہے وہ یہی ہے کی خیر اور شر دونوں کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے معروف اور منکر صرف معروف کا حکم نہیں دیا جائے گا معروف کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منکر سے بھی روکا جائے گا دونوں چیزوں کے درمیان جمع کیا جائے گا صرف منکر سے روکنا معروف کا حکم نہ دینا یہ بھی سلب صالح کے منہج کے خلاف ہے یا صرف معروف کا حکم دینا منکر سے نہ روکنا یہ بھی منہج سلب کے خلاف ہے اور سچائی اور مطلوب ہم سے یہ ہے کہ ہم معروف کا حکم دیں لوگوں کو منکر کر سے روکیں ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اب مزید کو شہنے کی ہمارے لیے گزارش وقت نہیں ہے اور بس صرف اتنا اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ آنے والے دنوں میں یعنی سات دسمبر 2021 اور سات جنوری 2022 ہزار کی ہماری جو ٹائمنگ ہوگی وہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چار بجے سے لے کر کے شام پانچ بجے تک یعنی ہندوستان کے ٹائم کے مطابق ساڑھے چھ بجے سے لے کر کے ساڑھے سات بجے تک یہ آنے والے اگلے دو ہفتوں کی ٹائمنگ ہے اکتیس دسمبر دو ہزار اور سات جنوری دو بائیس نمازوں کی اوقات میں تبدیلی کی بنا پر ہر دو ہفتے پر اس طریقے کا وقت تبدیل کی جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العامن ہمیں استفادے کی توفیق دے اور اللہ ابامین ہمیں ہر بری خصلت اور ہر بری عادت سے محفوظ رکھے امین شیخ محترم سے گزارش ہے کہ شیخ محدود کا آغاز فرمائیں اور اپنے اپنے علم سے ہمیں نوازیں جزاحم اللہ خیر وبارک اللہ فیقم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 و اشد محمدن عبد ہو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل محد وطن النار قال اللہ وما و الرسول کمر وما فخان ہُنتا ہُو قابل احترام ابیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حافظ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مار بہنوں حافظ ابن حجر السلانی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع سے باب مساو الاخلاق میں مساو الاخلاق سے حدیثیں جو برے اخلاق پر وعید سے متعلق ہیں ہم پچھلے دروس میں دیکھ رہے ہیں آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے کچھ اور احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاء اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما ربی قال یا عبادی انی حرم تو نفسی وجال تو بے فلا حرمن فلام اخرجہ مسلم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک لمبی حدیث جو امام مسلم نے روایت کی ہے اس کا ایک خاص حصہ یہاں پر ذکر کیا ہے جو ظلم سے متعلق ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم حرم نفسی میں نے ظلم کو اپنی ذات پر اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے بینکم اور اس ظلم کو تمہارے درمیان آپس میں بھی حرام کر دیا ہے فلاں طوالم تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ہرگز بھی ظلم نہ کرنا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں کئی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں اور جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی سخاوت اس کی آتا اور اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی محتاجی کا ذکر ہے یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے اور علماء نے اس کی شرح میں مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں ابن نے تیمی اللہ علیہ نے بہت طویل شراثی کی ہے تو اس حدیث میں جو اصل آ, بات ہے جو یہاں پر جو ٹکڑا ابن حجر رحم اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متعلق ہے اس کے عدل سے متعلق ہے اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر بندوں کے لیے بات بتائی گئی ہے کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اس لیے کہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے ظلم حرام ہے اور یہ بہت بڑی برائی ہے بلکہ اصل برائی یہی ہے اسی کے نتیجے میں ساری برائیاں جنم لیتی ہیں دو ایسی برائیاں ہیں کہ ان برائیوں کے نتیجے میں ساری خرافات اور سارے آ, ساری برائیاں سارے گناہ جنم لیتے ہیں جن کی اصل بنیاد یہ دو چیزیں ہیں کیا ہیں ایک ہے جہالت اور دوسرے ہے ظلم ایک برائی علمی ہے ایک برائی عملی ہے تو یہ دو برائیاں اگر سماج میں آ جائیں تو اس کے نتیجے میں ساری برائیاں جنم لیتی ہیں تو ان حکان ولومن جہولا جسے اللہ نے انسان کے بارے میں بھی کہا کہ ان حکام ولومن جہلا انسان سخت درجے کا پرلے درجے کا ظالم ہے اور بہت بہت جاہل ہے تو ولوم اور جہول انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی بگڑے ہوئے انسان کے لیے اللہ نے بتایا کہ یہ دو برائیاں انسان میں ہوتی ہیں ایک تو بہت ظالم ہے اور دوسرے بہت جاہل ہے تو یہ دو برائیاں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں جو تمام برائیوں کی اصل اور جڑ ہیں تو آج کے درس میں ہم ظلم سے متعلق بات کچھ باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نے پہلی بات یہ بیان کی کہ انی حرم تو علی نفسی کہ میں نے اپنے آپ پر اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے ایک جگہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ مِن آیت نمبر میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ ایسا نہیں کہ بندوں پر ظلم کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے یہاں پر ابید کہا جو غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے غلاموں کے لیے اس میں مومن کافر سب ہی آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ مومنوں پر ظلم کرتا ہے نہ کافروں پر ظلم کرتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اسی لیے ایک اور آیت جو سور کہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاد مربو کا عہدن کہ تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے اس میں سارے لوگ آ یعنی ہر ایک کے لیے نفی ہو گئی اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے تو کہا کہ ولا ید المربو کا سور کے آیت نمبر 49 ہے اسی طرح سے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اللہ دنیا میں بھی ظلم نہیں کرتا ہے دنیا میں انسان پر حالات آتے ہیں انسان کے ساتھ اچھا برا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا ظلم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا عدل ہوتا ہے بلکہ اس میں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے کبھی کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے آپ جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں کامیاب لوگ ہیں ان کی بایوگرافی ہو یا یعنی ان کی آٹو باوگرافی ہو ان کی ذاتی زندگی کے حالات اس میں ہوں آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سے لوگ جو آج بہت کامیاب ہیں ان کی شروعات میں بہت پریشانیاں تکلیفیں تھیں آج وہ کیوں کامیاب ہیں ان پریشانی میں رہ کر وہ سیکھے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا ان کے اندر ایک مقصد جنم لیا اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی محنت کی اسٹرگل کیا اور پھر آج کامیاب تو بعض اوقات انسان کے لیے محرومی پانے کی سیڑھی بن جاتی ہے ناکامی کامیابی کا ایک بڑی کامیابی کا دروازہ کھلتی ہے تو یہ بعض اوقات دنیا پریشانیاں بھی جو ہیں انسان کے لیے آگے کی دنیوی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے اور اگر وہ ایمان والا ہے تو صبر کر کے اللہ سے راضی ہو کے وہ نہ صرف دنیا میں اس پریشانی کو دعا کے ذریعے سے ہٹانے والا بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے اجر ثواب کا اس کے انعام کا مستحق بنتا ہے تو ہر اعتبار سے اللہ تعالی جو دنیا میں پریشانیاں ڈالتا ہے اس میں بھی ظلم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں اکثر خیر ہی بندے کے لیے ہوتی ہے بشرطے کہ بندہ خیر کی سوچ رکھتا ہو اس کے سوچ میں بگاڑ نہ ہو تو کہا کہ والا یب نم و تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا قیامت کے بارے میں کہا الما تجزا کل نفسم بیما کا سبت آج الیما تجزا کل نفس بیما کا سبت آج ہر ایک وہی بدلہ پائے گا جو خود اس نے کمایا ہے یعنی دنیا میں جو کچھ کام اس نے کیے تھے اس کے اپنے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا اچھا یا برا لا غلوم آج کچھ ظلم نہیں ہوگا آج کوئی ظلم ہونے والا نہیں اليوم ان اللہ سر الحساب اللہ بہت جل حساب لینے والا ہے تو یہ سور غافر کی آیت ہے آیت نمبر سترہ اس میں اللہ نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جس دن کے بارے میں الفاتحہ میں ہے کہ مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا نہ دنیا میں ظلم کرتا ہے نہ آخرت میں ظلم کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان ہرم تو ظلم نفسی میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اس سلسلے میں شیخ ابن فیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہررم میں نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا ہے کہتے ہیں اے منا تو ظلم نفسی میں نے ظلم کو اپنے لیے منع کر دیا ہے ممنوع کر دیا ہے روک دیا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا اپنے لیے اس کو میں نے ممنوع قرار دیا ہے ولی اللہ تعالیٰ ولاو جب نفسی ماشا اللہ تعالیٰ یعنی اپنے اوپر اللہ کا حق ہے اللہ کے لیے کوئی منع نہیں کر سکتا اللہ کو اس سے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ چاہے تو کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور چاہے تو اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے واجب کر لے جسے اللہ نے کہا اعلی نفس رحم کتب رب سی الرحمٰ تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے عربی زبان میں قرآن کی عمومی اصطلاح میں لکھ دینا اکثر لازم کر دینا یعنی حتمی قرار دے دینا اس کے لیے آتا ہے تو قطب علیہ کو ملکتال قطب علیہ اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے لازم کر دیا گیا تو تم کو کرنا ہی پڑے گا اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو چاہے لازم کر دے کہ اللہ کرے گا ہی یہ اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے لیے جس چیز کو چاہے ممنوع قرار دے دے کہ میں یہ نہیں کروں گا اپنے لیے اللہ تعالیٰ اختیار کر لے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ اللہ کا اختیار ہے تو فتح و دل جلال والاکرام میں یہ بات شیخیمی نے کہی اس تعلق سے امام اسنانی کہتے ہیں کہ وہ ظلم مستحل پی حق ہی تعالی. ظلم اللہ کے حق میں مستحیل ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی ظلم کرے لن ظلم فی عرف الغا اس لیے کہ ظلم یعنی عربی زبان کے اعتبار سے عرف میں لغت کے اتصرف في غير الملك او الحد. کہتے کہ ظلم عربی کے استعمال کے اعتبار سے کہاں استعمال ہوتا ہے کہتے یہاں کیسے استعمال ہوتا ہے اتسرفی غیر الملک کسی اور کی ملکیت میں تصرف کرنا دست درازی کرنا دخل اندازی کرنا جو چاہے اس میں کرنا تو کسی اور کی ملکیت میں دخل اندازی کرنا او مجاوز یا جو حد مقرر ہے اس حد کو پار کر جانا اس کو ظلم کہتے ہیں یا تو کسی اور کی ملکیت میں آدمی دخل دے کسی اور کی پراپرٹی میں جو چاہے خود کرے اس کو ظلم ہے اس کا تھا وہ اس نے کیوں کیا یہ ظلم ہے کسی اور کی چیز ہڑپ لی ظلم ہے دوسرے یہ کہ جو حد اس کے لیے تھی اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا یہ بھی ظلم ہوتا ہے جسے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سکھا والا تقربہ آدم وحوا سے کہا اس پیڑ کے قریب مت جانا پتکون مین والمین تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو حد پار کر... کری تم نے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو ایک تو حد پار کرنا یا دوسرا کسی اور کی ملکیت کو لینا اس میں جو چاہے تصرف کرنا یہ دونوں ظلم ہوتا ہے کہتے ہیں وکیلہهما محالن فی حقہ تعالی یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کے حق میں محال ہیں کوئی نہیں سکتا اللہ کے لیے کیوں لانل لِأَنَّ لِأَنَّ لانه الملك للعالم كُلِّهِ اس لیے کہ سارے عالم کا تو وہی مالک ہے کسی اور کی پراپرٹی تو ہے ہی نہیں کچھ تو جو چاہے کرے یعنی مثال کے طور پر کسی کی وفات ہوتی مثلا تو ہم کیا پڑھتے ہیں اناللہ و انا الیہ راجعون ل اللہ جسے ل جو اللہ کا اختیار ہے جس, جس کو چاہے جو عطا کرے وہ لہم جس کے لیے اختیار ہے کہ جس کا چاہے لے لے تو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر زندگی دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے اللہ کسی کو موت دیتا ہے اٹھا لیتا ہے اللہ کو اختیار ہے تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اگر اللہ کچھ لے لے تو کسی اور کا اس نے نہیں لیا اللہ ہی کا ہے اس نے لے لیا انہ انہ راجن ہم اللہ ہی کے ہیں اور پلٹ کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو ہمارا وجود ہماری ملکیت ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ لے تو وہ ظلم نہیں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے لیا تو یہ ظلم نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ محال ہے کیونکہ ساری ملکیت اللہ کی ہے اللہ البلی کلعالمی کلی ہی المترفی سلطان ہی فی ہی وہ ہی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی چیز ہو ہر چیز میں وہ اپنی قدرت سے اپنی حکومت کے اعتبار سے وہ دخل اندازی کر سکتا ہے کیونکہ سارا اس کا ہے بڑی ہو چیز چھوٹی ہو چیز ہر چیز اس کی ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں تصرف کرے تو حدیں پاک حد اللہ کے لیے کوئی حد ہے ہی نہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہے فلاں کی چیز ہے اس لیے اللہ کی نہیں ہے اللہ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے لیے کوئی حد نہیں اللہ کے لیے کوئی اور قانون نہیں ہے جس نے, کسی نے بنایا ہو کہ اللہ کے لیے یہ حد ہے اللہ نے اس سے آگے نہیں کرنا چاہیے تو اس اتبا الل... یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اللہ تعالی سب سے سوال کر سکتا ہے یعنی ان لوگوں سے پوچھا جائے گا یہ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے اللہ نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا اللہ سے کوئی اللہ کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا ہے اللہ سب کا محاسبہ کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ مالک ہے اور سارے بندے ہیں تو اللہ کے لیے ظلم اللہ مسنانے کہتے ہیں مستحیل ہے اللہ کے لیے بول ہی نہیں سکتے ظلم کیونکہ سبھی تو اسی کا ہے تو پھر اس کے لیے ظلم ہوا کہاں سے اور اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے تو ظلم کا لفظ اللہ کے لیے ہو سکتا نہیں اللہ ظالم نہیں اور اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے حرام کر لیا ہے اپنے اوپر تو اس کے کیا معنی ہے شیخ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں يدور على ظلم کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے اما ادوان و اما نقص حق یا تو سرکشی کرنا یا پھر یعنی حد پار کر جانا یا پھر کسی کے حق میں کمی کرنا کسی کا حق دینے میں کمی کرنا تو ان دونوں اعتبار سے ظلم کا استعمال ہوتا ہے پمن ستا اعلی ماں وہ اخا ہو فن الدوان کہتے ہیں، کوئی آدمی آپ کا مال ہے کچھ اس پر غالب آ کہ آپ کی چیز تھی وہ زبردستی کر کے آپ سے اس کو چھین لے تو یہ ادوان ہے وہ آپ کا تھا اس نے آپ کو دینے کی بجائے آپ سے لے لیا اس کو جیسے آپ نے کہیں پر کام کیا اور اس نے تنخواہ نہیں دیا آپ کو وہ آپ کا حق تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تم کرو گے تو میں دوں گا تم کام کرو گے تم کو اتنی تنخہ ملے گی آپ نے کام کیا اس کے بعد اس نے تنخواہ نہیں دی تو آپ کا حق تھا اس نے کیا کیا بس وہ مالک ہے جو چاہے کرے اس نے آپ کا حق آپ کو نہیں دیا تو یہ آپ کو دیا اور چھین لیا اسے. تو کوئی اگر کسی کا حق ہے اس کو چھینتا ہے آپ کا مال چھین لے تو کہتے ہیں یہ ادوان ہے وہ منجہدہ اور کوئی تمہارا جو حق ہے اس میں یعنی تم کو تمہاری مخالفت کرے اور حدیں پار کر جائے تمہارے ساتھ لڑے اور تمہارا حق تم کو نہ دیں تو پھر کیا انکار کر دیں دینے سے تو یہ نقص ہے یعنی دو چیزیں مثلا کوئی آپ کا حق آپ کو نہ دے سرے سے تو یہ کیا ہے یہ نقص ہے اس میں اور آپ کی چیز چھین لے آپ سے تو یہ ادوان ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہتے فرب از وجل قسمت اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی انسان کا عمل جو اس نے کیا ہے اس کی بھلائی اس کی نیکی اس کو نہ دے یا اس کا اجر اس کو نہ دے اس میں نقص پیدا کرے اس میں کو دینے میں کمی کرے جتنا اس نے کیا تھا اس کے مطابق اس کو انعام نہ دے ایسا نہیں کر سکتا ہے وَلَا يُمْكِنُ أَن يُضيفَ إِلَيهِ لَم يعملها. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی گنا اس نے کیا نہیں تھا نہ عمل کے اعتبار سے نہ سبب کے اعتبار سے اس گناہ میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا اس نے کیا ہی نہیں اس کو نہ کروایا نہ کیا نہ سکھایا نہ اس میں کوئی دخل ہے اس کا تو کوئی آدمی اگر کوئی گناہ نہیں کیا تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے یعنی کوئی بھلائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انام نہ دے اور کوئی برائی کی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کی اس کو سزا دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ ولاقب تسن لم عمل قال اللہ تعالیٰ و مؤمن فلا سالحاط و ولا ولاحم کہ جو کوئی نیک امال کرے شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو فلا خاف و غلمن ولاحم وہ نہ ظلم سے ڈرے نہ حبم سے ڈرے اسے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے ظلم اللہ نے کہا کہتے اس سے مراد ہے نقص کمی کرنا عربی زبان میں اسی چیز کو ساقط کر دینا محر دینا یا اس کو کم کر دینا یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہضم کہتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں لا یخاف ظلما ولا هضما اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ وہ ظلم سے ڈرے نہ ہضم سے ڈرے کہتے ہیں یخاف ابن ادم یوم القیامت ان یظلما و یزاد علیه سیئاتہ ابن ادم کو قیامت کے دن اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ اس پر ظلم کیا جائیں اور اس کے گناہ کو بڑھا دیا جائے۔ کچھ کیا نہیں تھا اور زبردستی تھوپ دی اس پہ گناہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہوگا اس پر۔ ولا یظلمو فیهضم فی فِي حسناته اور ایسا بھی نہیں ظلم ہوگا اس پر کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں کو گھٹایا جائے۔ بلا سبب اس کی نیکی زیادہ تھی اس اللہ اس کا اجر کم دے یا نیکیوں کو غائب, غائب کر دے۔ میں نے کیا تھا لیکن میرے نامے اعمال میں نیکی ہی نہیں۔ ساری شروط پوری کی صحیح طریقے سے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے اس کو غائب کر دے یا نام اعمال میں تو ہو لیکن اللہ اس کا انعام نہ دے یا انعام دے تو دے لیکن اس کا جتنا حق بنتا تھا انعام کا اس سے کم دے نہیں ہوگا ایسا ظلم والا حکم اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا اب بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کیا کہا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن پر بھی اور کافر پر بھی تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے یہ عبادی میں سب لوگ آ گئے اس کے مخاطب نہ صرف اہل ایمان ہیں بلکہ کفار بھی ہیں لیکن اہل ایمان میں باب اولا ہے وہ تو زیادہ اس کے مخاطب ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں وہ اپنے رب کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رب ظلم نہیں کرتا اور ظلم سے اس نے منع کیا ہے تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے اور زیادہ ان پر ضروری ہے کہ وہ ظلم سے بچے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وقد خواب منحم القد خواب منحم وہ شخص ناکام نامراد ہو گیا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا جس نے ظلم کا ارتکاب کیا معلوم ہے کہ ظلم آخرت میں ناکامی لاتا ہے ظلم آخرت میں ذلت اور تباہی اور بربادی اور ناکامی لاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی بندے پر چاہے وہ مومن ہو کافر ہو انسان ہو یا جانور ہو اس پر ظلم کرنے سے بچے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقولو هو قد خاب من حمل ظلم ا یوم القیامه قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ فان اللہ سیؤدی کل حق الى صاحبه اس لیے کہ قیامت کے اللہ تعالی حق کو اس کے حقدار کے حوالے کرے گا یہاں اللہ تعالیٰ ایک بے سینگ بکری, کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی قصاص دلوائے گا اس کا بھی بدلہ دلوائے گا دنیا میں بہت سارے لوگ سیاسی طاقت کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے تعلقات کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرنے کے باوجود بچ جاتے ہیں قانون کی زد میں نہیں آتے ان کو دنیا میں ظلم کرنے کی یعنی کی آزادی ہوتی ہے ان کی طاقت کی وجہ سے اور کئی لوگوں پر وہ ظلم کرتے اور مظلوم اپنا حق نہیں لے پاتا ہے قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ مظلوم کو اس کا حق نہ ملے وہاں کوئی کمزور نہیں ہوگا وہاں سب کمزور ہوں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں کچھ کمزور ہیں کچھ طاقتور ہیں وہاں نہیں ہوگا ایسا وہاں ایک ہی بادشاہ ہوگا اور سب محتاج ہوں گے سب بندے ہوں گے کون بادشاہ کون بڑا منسٹر اور کون کیا کچھ نہیں سب سب برہنا کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے قیامت کے دن اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے وہاں پھر کمزور اپنا حق مانگے گا اللہ سے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حق دلائے گا اس طاقتور سے جو دنیا میں طاقتور تھا اب کا ہے کتاب سے اب کوئی طاقت نہیں ہے. اب صرف اللہ کی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اللہ مان ہے اُمدین بدلے کے دن کا مالک ہے تو اگر سینگ والی بکری نے بھی یہ علامتی طور پر ہوگا دیکھو آج دنیا میں کسی کو طاقت کسی کے پاس سینگ تھے کسی کے پاس نہیں تھے جس, کسی کے پاس طاقت تھی اختیار تھا کسی کے پاس نہیں تھا اب جس نے ظلم کیا ہے اب اب اس کو بدلہ جس مظلوم کو بدلہ دلایا جائے گا اب اس کو سزا ملے گی جس نے ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہے جزا ا سید اب یہاں ایک بات یہ بھی دیکھنا ہے کہ یعنی ظلم کا معاملہ کیا ہے اور بدلے کا معاملہ کیا ہے معافی کا معاملہ کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعرا میں کہا کہ وہ جزا ا ستن سید برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جو اس کے ساتھ کی گئی تھی یعنی کسی پر ظلم کیا گیا تھا اس کا وہ بدلہ لے سکتا ہے جائز ہے لیکن اتنا ہی جتنا اس پر ظلم ہوا ہے فمن واصلح لیکن جو درگزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا عجر بھی کیا ہے اللہ پر ہے غالمین اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے ظلم ہی من سبین ہاں جس نے ظلم ہونے کے بعد اس پر ظلم ہونے کے بعد اس نے اپنا انتقام لیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے ان لوگوں کی ہونے والی پکڑ ان لوگوں کی ہونے والی ہے ان نمیلالدینہ یغلون ان کا ہے مجرم وہ ہیں قابل ملامت اور قابل سزا وہ لوگ ہیں کہ جو ناحق لوگ، زلم، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں یظیمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اور ناحق زمین میں سرکشی کرتے ہیں زمین میں کیا کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں ناحق کرتے ہیں اولائک لہم عذابنا علیم ایسے لوگ، ای... یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا جس ظالم کو معاف کر دیا ظلم پر صبر کیا اور ظالم کو معاف کر دیا انزم عمور تو یہ بہت ہی اونچے کاموں میں سے ہے اعلی اخلاق میں سے یہ بہت پختہ چیزوں میں سے دین کی اور یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ کوئی عام آدمی یہ نہیں کر پائے گا یہ مضبوط لوگ کرتے ہیں جو کردار کے اعتبار سے کیریکٹر کے اعتبار سے بہت سالڈ ہوتے ہیں تو اسور اشورہ کی آیت نمبر چالیس سے تیرالیس تک ہے اس میں اللہ نے, دونوں باتیں بیان کیے نمبر ایک اللہ نے بتایا کہ ظلم حرام ہے, سرکشی حرام ہے کسی پر ظلم نہیں کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنا انتقام لیتا لے سکتا ہے لیکن اتنا ہی جتنا اس پر ظلم ہوا ہے وہ خود ظلم کے بدلے ظلم نہیں کر سکتا ہے لیکن تیسری چیز اللہ نے یہاں پر یہ بتائی کہ اگر وہ معاف کر دے تو یہ اعلیٰ اخلاق میں سے ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے ترغیب دی معاف کرنے کی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو معاف کر دیا جو ابو سفیان کے یہاں چلا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا چھوڑ دیا کوئی اس کی پکڑ نہیں کوئی معاف... اس کے لیے نہیں اور کئیوں کو عام آزادی یعنی عام طور سے آپ نے اعلان کر دیا تھا احمد کا تو یہ یہ اعلی اخلاق ہے مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تو اس حدیث میں ہم نے چونکہ اس سے پہلے بھی ظلم سے متعلق کئی حدیثیں ہم دیکھ چکے ہیں تو زیادہ تفصیل اس میں ہم نہیں کریں گے اس میں یہ بات ہم نے دیکھی کہ اللہ بھی ظلم نہیں کرتا ہے لہذا اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندے بھی ظلم نہ کریں ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ انتقام لیتا ہے تو پھر یہ جائز ہے اس کے لیے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کر آئیہ ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 15 یہ اس میں غیبت سے متعلق ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتذرون ملغیبہ قالوا اللہ و رسولہ اعلم قال ذکرك اخاک بما یکرح قیل ارائیتا ان کان فی اخی ما اقول فقت فقت بحتر ابی اللہ تعمیر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملغیبہ صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم غیبت کیا ہے تمہیں معلوم غیبت کیا ہے کال و رسول عالم صاحبہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کالا دکھ رکھا تیرے اپنے بھائی کا تذکرہ تو اس طرح کرے کہ اسے پسند نہ ہو کسی کا تذکرہ اس طور پر تو کرے کہ اسے پسند نہ ہوما اقول صاحبہ نے کہا کہ آپ فرمائے کہ اگر آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر واقعی وہ برائی اس کے اندر موجود ہے وہ ایب اس میں موجود ہے اور ہم اس کا تذکرہ کریں تب بھی اگر ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبته اگر اس میں وہ برائی ہے اگر اس میں وہ عیب ہے اور وہ تذکیرا تم کرو تب تو تم نے غیبت کی و الا لم یکن فقد بحثته اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور تم یوں ہی اس کے ساتھ اس کا انتساب کر رہے ہو اس کو برائی کے سے جوڑ رہے ہو اس کے بارے میں ایسی بات بول رہے ہو جو اس نے نہیں کیا یا اس میں وہ برائی نہیں ہے تو تم نے اس پہ بہتان باندھی یہ تو اور بھی برا اس میں اس کا برا تذکرہ کرنا تو ہے ہی لیکن جھوٹ کے ساتھ اس کا برا تذکرہ کرنا ہے تو دو برائیاں جمع ہوگی اس کے اندر تو یہ بہتان ہے یہ بہتان ہے بہتان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کو معلوم پڑ جائے کہ میرے بارے میں ایسا بول رہے ہیں لوگ تو ہکا بکر رہ جاتا ہے ببو ہی تلری کفپ تو آدمی جو ہے یعنی بہتان جو ہے اس, ایک آدمی کو بال کوئی آدمی شراب ہی پیتا نہیں بچھارا زندگی میں کبھی اس نے شراب کچھ تک نہیں آپ کوئی آدمی کہے کہ آپ کے بارے میں کل مجسم میں بات ہو رہی تھی کیا بات ہو رہی تھی آپ کے بارے میں بات ہو رہی کہ آپ یعنی نیو ایئر پہ شراب پی رہے تھے آپ ہاں اس طرح سے جو آدمی ہوتا ہے تو اس لیے یہ بہتان ہے کہ جب وہ بولا جائے اس کے سامنے تو ایک دم وہ ہکا بکا رہ جاتا کہ یہ کیا ہے مطلب یہ تو کیا ہی نہیں اس نے تو یہ یہ بہت بڑا گنا ہے کسی پر بہتان باندھنا جائز نہیں ہے نہ اس کی غیبت جائز ہے ابن العطیر الحمد اللہ فرماتے ہیں فی غیبتی ہی بسو. غیبت کیا ہے فی غریب الحدیث والأثر میں ابن العطیع رحم اللہ فرماتے ہیں غیبت لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں کیا ہے کہتے ہول انسان فی غیبتی ہی بسو اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں غیبت میں نمبر ایکل الانسان فی غیبتی کسی انسان کا تذکرہ ہو اس کی غیر موجودگی میں نمبر ایک اس کا تذکرہ ہو غیر موجودگی میں نمبر دو بی ان برائی کے ساتھ کسی آدمی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں ہو اور برائی کے ساتھ میں ہو ایسے طور پر کہ اس کو پسند نہیں تو یہ دونوں چیزیں کیا جمع ہو جاتی ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے غیبت سامنے بولا جائے تو غیبت نہیں وہ بہتان ہو سکتا ہے کسی پہ تومت لگا دی لیکن وہ غیبت نہیں ہوگا کیونکہ موجود ہے وہ تو یہ, یہ غیبت ہے اور اسی طرح سے علامہ مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں اور بہت اچھے سے انہوں نے اس کی تعبیر کی کہتے ہیں من الائبی بے واہ رغب وکر الائب بے واہ رغ غیب کہتے کہ یہ بہترین طور پر یعنی اس کی تعریف جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں یعنی اس عبارت کی لذت جو ہے عربی کے اعتبار سے محمد کی تعریف میں یہ بات علامہ مناوی نے کہی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اہل ایمان کو اس سے منع کیا ہے خصوصاً اسلامی معاشرے کے بگاڑ میں اس کا بہت دخل ہوتا ہے تعلقات کی خرابی میں عزتوں کی خرابی میں اس کا بہت دخل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے ہر آدمی برائے تو پھر لوگ کیا ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے تو اس سے اسلامی عمارت کمزور ہوتی ہے معاشرے کی عمارت کمزور ہوتی ہے اس لیے بہت بری چیز ہے اور خود غیبت کرنے والے کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے اس سے کہ اس کی اپنی سوچ بگڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے سب برے ہیں یا کوئی فلاں برا ہے اس کی برائی کر کے دل میں گلٹی فیلنگ بھی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک برائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا الحجرات بارہ اللہ فرماتا ہے وَلَا بعضكم بعضا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے ان يأكل لحم کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ تم تمو تم تو اس کو بہت ناپسند کرتے ہو تم تم تو نفرت کرتے ہو اس سے وط اللہ بس اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ان اللہ طب الرحیم اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے اللہ توبہ توبہ کرو اللہ سے اگر غلطی کی اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالی معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا اور اس برائی کی برائی بتائی اس گناہ کی برائی کو اللہ نے بیان کیا کہ غیبت کیا ہے حقیقت میں غیبت ہے کیا اللہ نے کہا کہ کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے اور دوسری بات اللہ نے کہی تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا اپنا بھائی ہے اور وہ مر جائے اور مرنے کے بعد تم اس کا گوشت کھاؤ کتنی بری چیز ہے تم مانتے ہو نا اس کو برا تو مت کرو ایسا اللہ سے توبہ کرو اگر تم نے ایسا کیا ہے اور امید ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا تو یہاں پر یہ بات اللہ نے بیان کی ہے تو معلوم کہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت تھانے کی طرح ہے کہ نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں امر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیس کہتے ہیں کا ناسی یسی من فارابی امر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعض صحابہ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے فَمَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ قَدْ اِنْتَفَغَ ان کا گزر ایک خچر پر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل مر کے ایک دم پھول گیا تھا جب سڑ جاتا ہے پہی دن گزر جاتے ہیں تو لاس جو ہے پھول جاتی ہے تو جو بڑا ہوا خچر تھا وہ مر کے ایک دم بلکل پھول گیا تھا فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَن يَأْكُل أَحَدُكُ أَحَدُكُمْ حَتَّى بَطنَ بَطنَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ <مُسْلِمِن> اللہ کی قسم ایک آدمی گوشت ہے۔ گھٹیا چیز بری چیز کا مردار گوشت کھا سکتا ہے کوئی آدمی وہ سڑا ہوا گوشت کھا سکتا ہے نہیں کہا کہ اتنا کھائے پیٹ بھر کے کھائے اتنا اتنی تکلیف دے اپنے آپ کو اتنا برا کام غلط کام کرے مردار کھانا شرن حرام بھی ہے اور انسانی فطرت کو وہ بہت ناپسند بھی ہے دونوں چیزیں جمع ہیں اس میں شریک اباہ بھی ہے اور فطری اس کے اندر یعنی کراہت بھی اس کے اندر ہے تو کہا کہ کوئی آدمی پیٹ بھر کے گوشت کھائے مجھے یعنی یہاں تک کہ پیٹ بھر جائیں مجھے یعنی یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے مردہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے یعنی وہ اس کی غیبت کرے بھائی... اپنے بھائی کا گوشت کھانا کیا ہے یہ بارت جو ہے قرآنی بارت جو ہے یہ حدیثوں میں بھی یہی بات آتی ہے بھائی کا گوشت کھانا سے مراد کیا ہوتا ہے ضہیبت کا یہ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 736 اور یہ روایت صحیح ہے انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کانت العرب یخدم بعضهم بعضاً فی الاسفاب وکانما عبی بکر و عمر رجل يخدمهما کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرب سفروں میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے عربوں کا ایک معمول تھا کہ سفر میں خاص طور سے ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے اور عام حالات میں بھی ان کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی مسافروں کا بھی بہت حق یاد رکھتے تھے اور اس کا حق ادا کرتے تھے تو کانت العرب يخدم بعضهم بعضاً فی الاسفار عرب سفروں میں آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ وکانا مع ابی بکرن وعمر رجل یخدمهما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے ساتھ ایک خادم ہوا کرتا تھا جو ایک شخص تھا جو خدمت کرتا تھا ان کی فنام تو سفر میں وہ سو گیا۔ واستيقظ ولم يهیئ طعاما تو یعنی دونوں بھی جب بیدار ہوئے ولم يحي تو اس نے کھانا پکایا نہیں تھا سفر میں کم تم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سونے والا آدمی ہے تو انہوں نے بطور عیب ذکر کیا کہ کیسا سونے والا ہے سوتا ہی رہتا ہے سوتا ہی رہتا ہے تو سب میں زیادہ سونے والا یہی ہے تو دونوں بیدار ہوئے تھے اور یہ بیدار نہیں ہوا بولنے کے بعد فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ ابا بکرین سلامک جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور سلام کہو ہماری طرف سے کہو کہ ابو بکر و عمر رضی عمر کا تم کو سلام ہے آپ کو سلام ہے اور جو ہے تیل استعمال کیا جاتا تھا زیتون وغیرہ کا روٹی کے ساتھ اس کو بھی کھا لیتے تھے لوگ تو کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہم کو بھیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے لیے منگوایا گزارش کی فتح وہ شخص گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا فرما فرما فقال اخبیر جا کے ان کو بتاؤ کہو کہ تم تو کھا چکے تم تو کھا چکے جب وہ آ کے اس آدمی نے کہا کہ آپ لوگ تو کھا چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا رسول اللہ بعتنا دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے خدمت میں آدمی بھیجا کہ وہ آپ سے سالن یا کھانے کی چیز لائے فکلتا آپ نے کہا کہ تم تو کھا چکے اللہ کے رسول کیا چیز سے ہم نے کھانا کھایا روٹی ہم نے کس چیز سے کھائی فقالب عقلی کما لحمہ تم نے تمہارے بھائی کا گوشت کھایا تم نے تمہارے بھائی کا گوشت کھایا تمہارے دانتوں میں دیکھو اس کا گوشت میں دیکھ رہا ہوں تمہارے یہ یعنی ہے کہنے میں یا ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو ہوا کہ تمہارے دانتوں میں میں اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں فقال یا رسول اللہ فستا کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لئے اللہ سے استغفار کیجیے آپ کہ اللہ ہماری مفرت فرمائے ہمارے مفرت کی دعا کیجیے کالہ فل یستاف کہا کہ وہ وہ اس کو چاہیے کہ تمہارے استغفار کرے کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی اس کی برائی تم نے کی تو اس کو چاہیے کہ تمہارے استغفار کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی غیبت کرے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس سے اپنے لیے کیا کرے استغفار کروائے تو کہا کہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ امام القرائتی نے اس کو مساوی الاخلاق میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے دوسرے محدثی نے بھی اس کو ذکر کیا اور الفاظ نہیں کیا صحیحہ میں اور صحیح میں شیخ الباری نے دو ہزار سو آٹھ پر کہا کہ اس کی صنعت صحیح ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا سا بول دینا بھی قیبت ہو جاتا ہے کہ تو بہت سوتا ہے یہ تو تو اس طرح سے کیونکہ ایسے طور پر تذکرہ ہے جس سے اس کو پسند نہیں آئے گا اور اس کی موجودگی میں ایک اعتبار سے ہے لیکن کیا ہے وہ سویا ہوا ہے غفلت میں ہے تو آپ سوچیں کہ مطلب یہ کتنا اسلام میں کسی کی عزت کے بارے میں کتنا لحاظ کیا گیا اور وہ عام آدمی ہے کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے آدمی کیا سمجھتا ہے بھئی بڑوں کی عزت نہیں کرنا برا لگتا ان لوگوں کو پیسے والے اور اقتدار والے ایسے لوگ ہیں ان کی غیبت نہیں کرنا برا لگا تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے عام آدمی کی غبت کر سکتے ہیں اپنے خادم کی غیبت کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم یعنی ہمارے ہاں بھی جو ہے بڑا چھوٹا اور اس کی چلتی اس کی نہیں چلتی غیبت کسی مسلمان کی نہیں کرنا جس سے اس کو برا لگے جس سے اس کو برا لگے بلکہ زندگی میں یعنی کسی کی غیبت کرنا یہ بھی برا ہے اس کی موت کے بعد کرنا تو اور بھی برا ہے اس لیے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے موجود ہے جیسے غیبت کرنے والا وہ اپنی یعنی غیر موجودگی میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے کیسے اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرے ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو اس کے بارے میں آپ کی غلط فہمی ہو اس کے بارے میں تو ایک آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ بول نہیں سکتا ہے مرنے والا تو اور بھی تو آئی نہیں سکتا ہے تو اس کی برائی کرنا اس کے مرنے کے بعد میں یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متأ صاحب فو تمہارا ساتھ ہی مر جائے چھوڑو اس کو چھوڑ دو اس کو والا تقافی اس کی عزت میں ہاتھ دست رازی مت کرو یعنی اس کے اندر کیڑے مت نکالو اس کے بارے میں برائیاں کرتے مت بیٹھو اس کی غیبت کرتے مت بیٹھو گیا ہوا اب چھوڑ دو اس کو اس لیے کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا سے چلے گئے ربنا فلنا ولی اخوانہ صبقیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا کہ ہم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اے ہمارے رب ربنا اغفر لنا ہماری مغفرت کر دے اور ان لوگوں کی مغفرت کر دے ایمان والوں کی جو ہم سے پہلے سبقت دے گئے ایمان میں ہم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے اور ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ہمارے, ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کھوٹ نہ کھوٹ باقی مت رہنے دے ہمارے دلوں کو بھی اس سے صاف کر یعنی اللہ ہماری زبانوں کو بھی صاف کر دلوں کو بھی ساف کر اللہ ہم کو معاف کر ان کو بھی معاف کر تو یہ, یعنی یہ یہ مزاج مسلمان کا ہوتا ہے لیکن ایک آدمی دنیا سے چلا اگر ہم اس کی قیمتیں کرتے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہے تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور سنن ابی داؤد کی تحقیق میں چار ہزار آٹھ سو ننانوے پر شیخ الاقوام کہتے ہیں, یہ صحیح ہے. آپ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ مِن ربا المسلم حق پڑھ چڑھ کے سود لینا بدترین سود یہ ہے بدترین سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت نہ خراب کی جائے کسی مسلمان کی عزت میں زبان لمبی کی جائے استطالہ علماء نے کہا کہ یہ مراد یہ ہے کہ آدمی زبان کو مطلق چھوڑ دے آدمی لمبی زبان کریں اس کی یعنی عزت کے بارے میں آدمی بڑھ چڑھ کے بولے تو ناحک کسی کی عزت خراب کرنا اس کی عزت میں ایسی آنچ آئے ایسی بات کرنا یہ ناحک نہ جائز نہیں ہے اس کی تفصیل ہم آگے بھی دیکھیں گے ان شاء کہ پھر کیا اس میں گنجائش ہے ایسا کرنے میں یا مطلق ذیبت حرام ہے وہ ہم دیکھیں گے شاید آج موقع نہیں مل پائے گا اس کا اگلے درس کو دیکھ سکتے ہیں تو کہا کہ بدترین سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت خراب کی جائے نا حق اس کے بارے میں نا حق بولا جائے ایسی بات جس سے اس کی عزت خراب ہوتی ہو امام احمد ربود نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجام سغیر حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین پر شیخبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما یک مشو نہ وجوہا ہوں وہ ہوں جب معراج کی رات مجھے لے جایا گیا تو اوپر آسمان میں گیا مرر تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے یا پیتل تانبے کے تھے یکخمشو نہ وجوہا ہوں وہ ہوں وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے پکول تم منہ الا جبریل میں نے کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہ کون ہے یہ؟ جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے قیاؤنفی اراوہ اور ان کی عزتوں میں واقع ہوتے تھے یہ لوگوں کی قیمت کرتے تھے اور ان کی عزت کو پامال کرتے تھے مسلمان کی جان بھی محترم ہے اس کا مال بھی محترم ہے اور اس کی عزت بھی محترم ہے تو بلکہ یعنی عزت بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ کسی انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کسی عزت خراب کریں جیتے جی مر جاتا بے چاروں آپ کسی کے بارے میں ایسی ایسی بات کریں جس سے اس کی عزت خراب ہو جائے ایسا آدمی تو آپ اب مثال کے طور پر ایک آدمی یعنی توبہ کر چکا ہے اور ماضی میں اس نے ڈرگ تھا یا اس نے چوریاں کی تھا یا اس نے جنا کی یا بہت سارے گنا اس نے کیے ہوں گے اب وہ جو توبہ کر کے آیا ہے اب اس کے بعد وہ دیندار بنا ہے اب مجلس میں آپ اس کے بارے میں یہ تو پہلے ایسا تھا جبکہ وہ ماضی میں ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں پسند کرتا ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں اس طرح کی بات ہو تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی عزت کیا کر دی کم کر دی ٹھیک ہے وہ اپنے طور پر بولے کسی کے سامنے کہ میں تو جاہل تھا میں غلطیاں کیا ہوں وغیرہ لیکن اللہ نہیں در اس کا اختیار ہے لیکن یہ کہ ایک آدمی دوسرے کے بارے میں کہے انہوں دا, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو تغیب ہو دیکھو کتنا برا تھا اور کتنا نیک بار کیوں کیا وہ پسند کرتا ہے اس بات کو نہیں نہیں بولنا چاہیے نہیں بلنا چاہیے آپ بلا تعین کہیے کہ ایک شخص میں جانتا تھا ایسا تھا. لیکن آپ کسی کا نام لے کے بتا رہے کہ کھلا ایسا تھا اور آج ایسا ہے یا آپ کے دل میں ہی کھوٹ ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آج بڑی, بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ میں نے دیکھا اس کو کہ وہ شراب پیتا تھا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سے مطلب آپ اس کو بے عزت کرنا چاہیے ایک ایسی چیز سے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہے اللہ کے اس پر ملامت نہیں ہے لیکن آپ اس سے اس کو ضریل کر یہ اچھی چیز نہیں ہے ہم بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں مسلمانوں کی ان کی عزتیں خراب کرنے کی غرض سے اور یعنی ان کو ان کو لوگوں میں جلیل کرتے ہیں حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا میراج کی رات میں کہ ان کے لمبے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو اس سے کیا کر رہے ہیں نوچ رہے ہیں دوسروں کی چہرہ عزت کا نمائندہ ہے کسی آدمی کو ہاتھ مار دے تو اتنا برانے لگتا ہے ماریں گے وہ عزت بھی لیتا میری بزت ہی اپنی, اپنی عزتوں کو جو ہے اپنے چہرے کو نوچیں گے دنیا میں دوسروں کے چہرے کے چھوپانے والا ان کو تم نے بنایا آدمی کیا کرتا ہے منہ چھپا کے پھر رہا ہے کیوں عزت ہو گیا تو چہرے کا اور عزت کا ایک تعلق ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے جو آدمی آ, لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے قیامت دن اس کے دن پہ چہرے پر گوشت نہیں چہرہ عزت تو جو لوگ دنیا میں لوگوں کی عزت خراب کرتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ اپنا گوشت نوچیں گے تو دنیا میں جو گویا کہ اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت نوچتے تھے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچیں گے یہ سزا ان کو ہوگی تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آپ نے فرمایا اللہ اللہ الدینہ جبریل کہتے ہیں ها اولئک الذين یاکلون یا لحوم الناس ويقعون في اعراضه یقولک ته جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں میں دست درازی کرتے تھے ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیحہ میں 533 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے ویل للکل ھم ذات اللمذہ تباہی و بربادی ہے اس کے لیے جو کیا ہے لہو مزتن لکھ لو مزتن لوم کون ہی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعلق العین مغتابن وکھ العین مغتابن بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو تانے دیتا ہے اور ان کی غبتیں کرتا ہے تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایک انسان لوگوں کو تانے دے کسی کی کوئی غلطی ہے اس کے سامنے بار بار اس کو دلا رہے تاکہ اس کو یعنی برا لگے اس کو چھوٹا بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو کسی کو تانا دینا اس کی کسی کمی کا تانا دینا نصب کا حسب کا مالداری کا رنگ کا یا زبان اس کی خراب ہے یا آنکھ اس کی خراب ہے یا چلنے میں وہ خراب ہے تانا دینا بہت بڑا بنتا ہے دیکھ یہ تیرے اندر ہے تانا دینا اس کو اور مختاب اس کی غیر یہ موجودگی میں ہے غیر موجودگی میں کیا ہے اس کی قیمت کرتا ہے تو ایسے آدمی کے بربادی کا ذکر قرآن میں اللہ نے, اس کی وعید اللہ نے سنائی ہے ابن جری نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگو خاص منافقین کے بارے میں ان کی طرف اس بات کا اشارہ ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت منافقین کی ہے کام المان والا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے اپنے دل کو صاف کرتا ہے یا وہ لوگ جو بس اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا معلومہ صرف زبان کا اقرار کافی نہیں ہے دل میں بھی ایمان ہونا ضروری ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان قلب کے یقین و اقرار کا نام ہے زبان کے اقرار کا نام ہے اور اسی طرح سے بدن سے صادر ہونے والے اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں یہ پوری چیزیں مل کے ایمان بنتا ہے ولادل ایمان و وَلَا لا تغ المسلم ولا تب عورات مسلمانوں کی غیبت مت کرو لا تغتاب المسلمین ولا تب عورات اور ان کی پوشیدہ چیزوں کی جاسوسی مت کرو پیچھے مت پڑو کہ کی دیکھے کیا غلطی کرتا کچھ ملتا کیا اس سے کچھ ایسا بہت سے لوگ اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں یہاں بتایا جا عیوب کی ٹوہ میں کہ تلاش میں نہ رہو کہیں سے کچھ مل جائے کہ میں اس کو اپنے لیے لیوریج کے طور پر استعمال کروں اپنے لیے ایک میرے ہاتھ میں چاب آ جائے ہنٹر آ جائے کہ میں اس کے ذریعے سے اس کو ہمیشہ پیٹتا رہوں کوئی کمی مل جائے مجھ کو اس کی کہ گردن مروڑ دوں اس کی میں بہت بڑا بنا پھرتا ہے آدمی ایسا چاہتا ہے رشتے داریوں میں دینی میدان میں بھی ہوتا ہے یا اسی طرح سے تجارت میں یا جو بھی لوگ ہیں سیاست میں تو یہ جو چیز ہے ان کے پیچھے مت پڑو ان کی ٹوہ میں مت رہو ان کے عیوب کی یعنی تلاش میں مت رہو تب عوراتی عورت ہو کہا کہ دیکھو جب یعنی جو آدمی مسلمانوں کی عزت کے خراب کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت خراب کرنے کے درپے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت خراب کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے فعین نہ من تب عورتی عورات یت طبی اللہ عورتہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی عزت خراب کرنے کے یعنی اس کے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے عورت ہو یا بحفی بی اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائیں اللہ فیصلہ کر دیں تو پھر ایسا آدمی گھر میں بیٹھ کے بھی زلیل ہو جاتا ہے گھر میں بیٹھ کر اللہ اس کو گھر میں بٹھا کے زلیل کرتا ہے کہ جانے کی صورت نہیں ہے اس کو تو اس اس حدیث سے بات اس اس حدیث کو امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ابنماج اور نصیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے سی الجام صغیر حدیث نمبر حدیث صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش میں وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت خراب کر دیتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کی عزت خراب کرنے کی کوشش میں وہ اپنے آپ کو سماج میں ذلیل کر لیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا آدمی دوسروں کا احترام کرے کرام کرے اور کسی سے اختلاف ہے تو آدمی اس کو شریک حدود میں باقی رکھے یہ نہیں کہ آدمی پھر حق نہ حق سب کرنے لگتے اس کے ہے لہذا اللہ دلوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالی اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے آدمی کو چاہیے کہ ایسا کوئی راستہ نہ اپنا ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے میں وہ خود ہی اس گڑے میں جا گرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ممم. شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے بھائی کے عیوب کو تو لوگوں میں نشر کرنے کرنے لگ جائیں اللہ تعالی کسی اور کو تجھ پر مسلط کر دے گا جو تیرے ایوب کو منتشر کر دے گا تیرے عیوب کو نشر کرے گا جزا انفاق اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ بھرپور بدلہ ملے گا تجھ کو اس کا جیسا کیا ویسا بھرے گا لا تظن ان اللہ لا تظن ان اللہ غافل الظالمون اس بات کا ہم کبھی اس بھرم میں مت رہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ایک آدمی دوسروں کی عزتیں پامال کرنے کے لیے چال چکر مکر سب کچھ کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں مکر اللہ واللہ خیر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے کچھ اور لوگ ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں وہ زلیل ہو جاتے ہیں نہیں کرنا چاہیے آدمی دوسروں کی عزتوں کا بھی ویسا ہی لحاظ کرے جیسے خود اپنی عزت کی کرتا ہے کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہذا یہ بات ہم نے دیکھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھدار فرمائے اس میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ کیا کسی کی غیبت کرنا سرے سے حرام ہے کیونکہ بداتی لوگ بہت خوش ہو جائیں گے اس طرح کے درس سے بولے کہ دیکھو ہم تو بول رہے تھے نا کہ ہم لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم لوگ بدات کرتے ہیں ہم لوگ خرافات کرتے ہیں چپگیات کرتے ہیں مت بولو ہمارے بارے میں کچھ جبرا تمہارے ممبروں سے بولا جاتا ہے تمہارے علماء بولتے ہیں درست میں بولتے ہیں یہ کیوں کرتے پھر روکو تو یہ جو شبہ ہے میں سمجھتا ہوں اس زمن میں اس پہ بھی گفتگو ہونا ضروری ان اگلے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا فرمائے اور محترم فرمائے اور بہت اہم سوال شیخ کی طرف سے ہے یا اس کال جو ہو سکتا ہمارے ذہن میں آئے کہ غیبت جب حرام ہے تو ہر طرح کی باتیں اس طرح کی حرام ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اگلے درس کا انتظار کیجئے اگلے درس میں انشاءاللہ اس سوال کا شیخ تشفی بخش جواب دیں گے صلی منحج اور ان کے اخوال کی روشنی میں ہماری عید واحق اللہ اقبام شیخ کی حفاظ فرمائے اور شیخ صلی اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ استفادے کی توفیق دے اور جیسا کہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ درس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی زبان کے حفاظ کریں دیکھیے کتاب الجامع میں جو ہم نے شروع کیا ہے باب و میں مصاول اخلاق یہ سب سے بڑا باب ہے کتاب الجامع کا یعنی اس کے اندر تقریباً سینتیس عدیثیں ہیں باقی اور جو ابواب آب ہیں اس کے اندر حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن سب سے زیادہ حدیثیں اسی باب کے اندر ہیں جی تو برائیوں سے بری خزرتوں سے دوری اختیار کرنا کتنا ضروری ہے اور ان برائیوں کو جاننا بھی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غیبت میں ہوں اور یہ سمجھے کہ غیبت نہیں ہو رہی ہے یہ اس لیے یہ سارا علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کے حفاظ فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق جامع جزاکم الخیر اور آنے والے دو ہفتے میں چار سے لے کر پانچ اور ساڑھے چھ سے ساڑھے, ساڑھے انڈیا کے مطابق ساڑھے سات بجے تک جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیقم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم